الرحیم علام صلی اللہ محمّد العمین شاہ باقی تمام سامعین فہر نگر امی برادران سب کو سلامت کرتے ہمارے سلسلہ دس کتاب شریف میں صدر نمبر چھ سو چھتیس پبلک دو سو چھ شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہیں دو سو اولاد فتح کی اور واضح فتح میں ہم لوگ شرح اسماع الحسنیہ کی بات میں ہیں اسماع الحسنہ میں سے اس مقدس نمبر تیرہ یا خالق ہو اس مقدس جسم کے لغوی تشریح اور توثیق کے حوالے سے دو درس آپ لوگوں کو پہنچایا تھا تیسری درس ہے تو آج کے درس میں پھر اسی لغوی تشریح اور مختلف علماء کرام نے لغت اور اسماع الحسنیہ کی شرح میں جن حصیوں کتاب میں لکھا ہے ان کی رائے جو ہے مطلب کو سمجھنے کے لیے کہ یار خالق ہو کہ کیا معنی مفہ ہے نقل کر رہا ہوں آج چھٹی کتاب جو ہے کتاب شرح اوراد فتحہ تالخ ہے جناب انص الصابری صاحب کے سبھا نمبر 99 نائنٹی سے یہ مطلب عقل نقل کر رہا ہوں آپ حرمات الخالق یہ سن خالق سے بنا ہے خلق ان سے بنا ہے خلق کے معنی تقدیر اور اندازہ کہیں ہیں چیز کو اندازہ کس چیز کی صحیح فکس اندازگیری کرنے کی بات تو یہاں پر خالق وہ ہے جو ماہیات کا اندازہ اور ضوابط کا صحیح تعین فرما کر حقائق کو عدم سے وجود میں لایا وزاد جن نے ماہیات کا اندازہ کر کے فلاں چیز اس شکل میں بننا چاہیے اس صورت میں بننا چاہیے اس استول ارض میں بننا چاہیے یہ ماہیت ہے اور اس کی ذات کا جو ہے جس چیز کو بنانا ہے اس کی اصل اوریجنل ماد مادہ مٹیریل یعنی اس کا صحیح تعین کر حرما کر حقائق کو عدم سے وجود میں لایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آسن الخالقین ہے اور اسی وجہ سے اس کا صفاتی نام خالق ہے آپ اس لفظ کی اتنی توجہ فرماتے اس کے بعد جو ہیں کتاب نمبر سات کتاب جو ہیں خصوصیت یا اسماع الحسنہ نامی کتاب کے نمبر ایک سو تریسٹھ ہے ایک کتاب اردو زبان میں لکھا ہوا ہے فرماتے صاحب کتاب لفظ خالق کا مادہ خلق ہے خل کن ہے اس کو جس لفظ سے بنایا ہے وہ خل کن ہے جس کا مطلب ہے اندازے اندازے سے کسی چیز کو بنانا ایک دقیق اندازے سے کسی چیز کو بنانا اور سنت کے مشہور امام ہیں امام خطابی کے بقول الخالق وہ ذات ہے جو مغلو کو عدم سے وجود میں لانے والی ہے کیونکہ پہلے بھی بیان کیا تھا خالق ایک معنی ابدا ہے عدم سے وجود میں لانے والا جس کا سابقہ کوئی نمونہ ماڈل بھی نہیں ہے اور کوئی مادہ بھی نہیں ہے تو الخالق وہ ذات ہے جو مخلوق کو عدم سے وجود میں لانے والے ہیں اور اسے پیدا کرنے والے ہیں اور یہ تخلیق لاکھا بغیر کسی نمونے اور مثال کے اس کو بدی کہا جاتا ہے ابداح کا عمل کہا جاتا ہے نادن مجید میں اللہ خلق حسو سر اعلیٰ نمبر دو میں وہ ذات جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پس اسے ٹھیک ٹھیک بنایا اس کتاب خرسو ترانوے ترپن مزید آگے اس عشہ مقدس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ البتہ کتاب جو ہیں امام راضی کے کتاب سے میرے ہیں عبد الرما علم ان الخل کا جا فی لغت بے ایجاد و والاخراج من الخراج بن العدم الاجود نیک یعنی قول یہ ہے خلق کا معنی یہ ہے خلق لغت میں آئی ہے بیمانی ایجاد و ابدا و اخراج بن العدم الجود ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو ایجاد کرنا ابدا کرنا اور نکالنا عدم سے وجود کی طرح کا کرنا عدم سے وجود میں ابتدا اس سے پہلے کوئی مال مٹیریل نہیں ہے سابقہ کوئی نمونہ نہیں ہے اس کے باغ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا ایک اور قول یہ ہے کہ النح جا بےمانی تقدیر اندازہ گیری کے معنی میں بھی آئی ہے یہ معنیٰ ہے اور یہ کہ خلق میں معنی تقدیر آنے کے پرانے پاک سے کئی دلیل دیتے ہیں ان میں سے دو یہ ہیں اول اللہ کے یہ کو فتبارک اللہ آسن الخالقین سر ممنون نمبر چودہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ کثرت خالق کا جو کثرت خالق آسن الخالقین ہو بہت سے خلا کرنے والے ہیں ان میں سے سب سے بہترین خلا کرنے حسرت حال جب دلیل عقلی و سمعین عقلی حدیث ثابت ہے کہ انّ اللہ انّہ اللّہ موجود اللہ اس اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں اللہ کے سوا کوئی خلق کرنے والا نہیں کوئی خالق نہیں خالق صرف اللہ ہی اللہ ہی کے سوا کوئی نہیں بس اس کے مجبہ حمن الخل کے بھی آ دل آیا اللہ تعالی پر جو ہے اس آج میں واجف ہوا کہ ہم خلق جو ہے خلق کو اس آج میں تقدیر یعنی اندازہ گیری پر حمل کریں ورنہ بہت سے خالق ہونا لازمت ہے جبکہ بہت سے خالق ہے ہی نہیں صرف اللہ کے خالق ہے اس سلسلے میں دوسری دلیل یہ ہے قول و تعالیٰ ان مسئلہ شاعند اللہ کم صلی اللہ من تراب سمقال کن و منتراف سے مغال الح کُن کن سرانہ نمبر انسٹھ اس شاید میں معلوم ہوا کہ کن حقن سے مراد ایجاد و ابداع ہیں اللّہ, ہیں اللہ, اللہ تعالیٰ شہ تعالیٰ کے نزدیک عیسا علیہ السلام کی مثال اللہ کے یہاں مثال عدم علیہ السلام کی خلاق و من تراب اللہ نے آدم کو مٹی سے خلق شمکالہو کن بھن پھر اسے کن بھائی کن کہا تو اس آج میں جو ہے مراد جو ہے خلاق آو سے مراد کیا ہے پہلے خلق کیا پھر کن بھائی کن تو پہلے جو ہے خلا انداز گری اس کے بعد جو ہے ایجاد اور ابدا بھائی کن سے مراد ایجاد اور ابدا ابتدان خلق بلا کسی سابقہ نمونے اور ماڈل کے پیدا کیا اور کوئی مادہ بھی نہیں ہے مال مٹیریل اللہ کسی اس پوری کائنات کو الگ کرنے کے اللہ کو کسی قسم کی مال مٹیریل کی ضرورت نہیں ہم دنیا میں ہمیں ایک چھوٹی سی چیز کو ایک کرسی کو بھی بنائیں ایک ٹیبل کو بھی بنائیں ہمیں اس کے مال مٹیریل لکڑی چاہیے میگ چاہیے ہاندھے اور کیل چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی چیز خلا فرما دے اس کے لیے کسی مال مٹیریل کی ضرورت نہیں وہ عمر کن و یقن سے اس کو چیز وجود میں آ جاتی ہے تو اللہ کا یہ قول قون خلاق من منتراف اس پر و کن و یکون پر مقدم ہے خلاق ہو اور جو چیز ایجاد پر مقدم ہے اس بعد میں کن و یکن ہوا وہ ضرور تقدیر ہے ہاں جی یہاں پر چونکہ پہلے اندازگیری ہوتے ہیں پھر اس کو کن و ویکن بھی اس چیز کو وجود میں پس بس خلاق من منتراف سے ملاد تقدیر ہے اندازگیری ہے اللہ کے جو ہے اس قول کی مانن ہے اللہ اللہ الخل کو الامرسر نمبر چوون میں علمۂ لوگ آگار ہو خلق اور امر جو ہے پیدا کرنا اور حکم صرف اللہ کے بعض خلق سے مراد تقدیر ہے اور امر سے مراد جو ہے کن ہو یا خون مراد ہے اس ساد میں جو علال الرما اللہ الخل کو والمرمِ خلق سے مراد تعدیر اندازی گیری کرنے پہلے ہر چیز کا فلاں چیز کو کیسے بنانا ہے اس کا تاثیر کشی ہے اندازہ گیری ہے دکی پھر امرکن کی, کی، کن کن سے اس کو عدم سے وجود میں لاتے دوسرا معنیٰ جو ہے الخلق بے معنی ایجاد ابدا عدم سے وجود میں لانا اس کے دلائل پرانے باغ میں دلیل نمبر ہے جو ہے کل شیب خلق نہ ہو بے قدر سر نمبر انچاس لف نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک مخصوص اندازے سے انا خلق نا کُل نہ شین ان کل شین خلق نا کے بن گئے ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک مخصوص اندازے کی تھا بے کے لفظ سے آگے اس آیت میں اگر خلق کنجو تادیر کے معنی میں ہوتا ہے ہوتا تو آیت کے معنی ہی ہوا انا قل شین قدر نا قدر ناحو بے قدر یقن جو ہے تقریراً بلافا تو بھی جو لفظ یقون تکرار ہوتا بجن کس فائدے کے جب کہ پہلے ہی جو ہے قدر ناخ تعدیر معنیٰ لے لیں تو پھر یقون تکرار کے لوگ اس کا مگر خلق کے معنی ابتدا لے لیں یعنی ہم نے ہر چیز کو اندازہ کیا ایک اندازے کے مطابق تو پھر یہ تکرار اور بے فائدہ ہو. دلیل ظوم جو ہے وہ خلق کل شین و فقت در ہوتا دن سرحان دو اگر خلق یہاں پر تقدیر کے معنی میں ہوتا ہے تو معنی آیا ضرور یوں ہوتا ہے وقت در کلشین وقت در ہوتا دن اور یہاں بھی تغرار اور بے فائدہ ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ خلق ان قرآن باغ میں کبھی تقدیر یعنی دقیق اندازہ گیری اس چیز کو پیدا کرنے سے پہلے وجود میں لانے سے پہلے یوں سمجھو دقیق اندازہ گیری دقیق پلانی دقیق تشویر کشی نشہ کشی اور وہ او ہونے کے بعد اس کے بعد کن پھیکن سے اس کو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں ملاتے کے معنی میں آئی ہے قرآن باغ میں کبھی جو ہے تو ہے کہ حل قرآن باغ میں کبھی تقدیر یعنی دقیق اندازہ گیری کے معنیٰ میں آئی ہے اور کبھی خلق دیوانے ایجاد و ابدا ایجاد و ابدا اور عدم سے وجود میں لانے کے معنی میں آئی ہیں کیونکہ پوری کائنات کو اللہ نے عدم سے وجود میں لایا کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں تھا اللہ کے سوالہ نے یہ سارے کائنات اسی کے قدرت لایتنحاء کے ذریعے سے اس نے وجود میں لائے اور امر کن فون سے وجود میں لائے اور نے کسی سابقہ ماڈل نمونہ مال مٹیریل کے صرف امرکن ون اس کے مقدس ارادے کے ذریعے سے وجود میں لایا تو اس معنی میں بھی ہے اور کبھی خلق بےمانی ایجاد و ابدا اور عدم سے وجود میں لانے کے معنی میں آئی ہے تو اس لغوی تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خلق ان لغتاً معنی ایجاد و ابدا حقیقی ہے بیمانی خلق جو ہے الگ لغت نے اصل میں ایجاد اور ابداع کے معنی میں حقیقی ہے اور تعطیر کے معنی میں بطور مجاز استعمال ہوا ہے تو الخالق مناسب حال قوتوں اور صلاحیتوں سے آراستہ اور بہترین وجود بڑھنے والا تو الخالق کے معنی یہ ہو گیا کہ مناسب حال مناسب حال قوتوں اور صلاحیتوں سے آراستہ کسی چیز کو مناسب اخوتوں صلاعتوں سے ہاں جی آرستہ اور بہترین وجود برسنے والے ذات کو خالق کہا جاتا ہے اور جان گرامی یہ مقدس جو ہیں خلمات ہیں اس پاک ذات کے بارے میں مزید انشاءاللہ شاء اللہ اگلا باغ جو ہے یہ خلق کے لوکی معنیٰفہ اسکریل ہو گیا معلومات یہ دو معنیٰ مفہوم میں استعمال ہوتی ہے ایک خلق بے معنی تحقیق اندازہ گیری نقشہ کشی تصویر کشی اور دوسرا جو ہے عدم سے وجود میں لانا ابداع اجاد کے معنی میں سابقہ کسی قسم کی مادہ اور نمونہ اور مسل کے ہاں جی قرآن میں دونوں معنی میں استعمال ہوا ساتھ یہ بھی بتایا کہ خلق بے معنی ایجاد اور ابداع بے معنی حقیقی ہے اور اندازہ گیری تادیر کے معنی میں بطور مجاز پرانے پاک میں استعمال ہوا ہے بار کائنات اس کائنات کو وجود ملانے میں لانے میں تحقیق اندازۂ گیری ہان جی، کرنے والا تصویر کا کرنے والا صورت کا کرنے والا اس کی نقشہ کا کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ذات ہے تصویر کا تصویر کشی ہے اس وجہ اس میں کوئی عیب نہیں کوئی نقص نہیں کوئی خامی نہیں اللہ نے خود قرآن تم جتنا غور کر سکے غور کرو غور کر تمہاری نظریں تھک جائے گا تم اس میں کوئی عیب و نقص نہیں نکال پائیں گے اور دوسرا جو ہے دہی تصویر کشی ہونے کے بعد اندازہ گری کے ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا ابدا اور ایجاز فرمانے والے ذات ہدونِ سابقہ مال مٹیریل نمنے کے امر کن فی کن سے ہر چیز والے ذات بھی اسی ذات مقدس ہے علا ہے ختوا رکھ اللہ آسن الحرکین اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاک ذات کی دامن دھامے رہنے کی اور اس پاک ذات کی ہر حکم پر لبے کہتے رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے دے آمین صبح